بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين میون بھل مو نیز کم و رز بِمَا می نو وَمَا اریک مِنْ کبلی رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورت فاتحہ کے اختتام ہو گیا کہ ابھی یہ سورت بقرہ شروع ہو رہا ہے صورت بقرے کا ربط پہلے سورت کے ساتھ چونکہ سورہ فاتحہ ہے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ہمیں ایک دعا سکھلائی اور کہا کہ اہدنا الصراط مستقی اللہ رب العزت نے وہاں ہدایت کی بات کی تو اس سورہ بقرے میں بھی اللہ فرماتے ہیں ہد المتقی یہ کتاب جو ہے یہی صراط مستقیم ہے یہی ہدایت کا کیا ہے یہ ذریعہ ہے تو ہدایت اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کتاب کی طرف آؤ اس کتاب کو سیکھو اس پہ عمل کرو وحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیا کا نا نستعین کا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ عبادت جو ہے وہ کس کی کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے اور مدد بھی صرف اور صرف اللہ کی مانگنی ہے یہ دعا ہمیں سکھلائی وہاں اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں عبادت کے بارے میں کہ لوگوں تم عبادت کرو اس رب کی اس اللہ کی اس پالنے والے کی جو کہ تمہارا بھی رب ہے اور ان لوگوں کا بھی ہے جو کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور اسی طرح استعانت کی وہاں بات کی یا و ایع کا نستعین اور خاص ہی تجھ سے مدد مانگتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں سورہ بقرے میں فرمایا وستائین و بصبری استعانت کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ اے لوگوں استعانت جب بھی آپ نے طلب کرنی ہے تو اس کا ذریعہ اس کا راستہ صبر ہے اور سلاد ہے اللہ رب العزت کی استعانت صبر اور سلاد سے حاصل کیا کرے اسی طرح یہ جتنے بھی وہاں مضامین گزرے تھے تو اس کا ذکر اللہ رب العزت صورۂ بقیرہ میں تفصیل سے فرما رہے ہیں گویا کہ وہ اجمال تھا اور باقی چونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا ایک خلاصہ ہے اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا یہاں کیا بیان کیا خلاصہ بیان کیا تو اللہ رب العزت سورہ بقیرے میں بھی یہ چیزیں ایک ایک کر کے وضاحت کے ساتھ اللہ بتا رہے ہیں تو یہ صورت کیونکہ مضمون کے کی لحاظ سے پہلی صورت کے ساتھ کیا ہے ملی جلی ہے تو دونوں میں کیا ہے مضامین یکساں ہے تو اس وجہ سے اس صورت کا ربط اس صورت کے ساتھ معنوی لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے یہ موجود ہے گویا کہ وہاں اجمال تھا اور یہاں کیا ہے اس کی تفصیل ہے سورت بقارا بقرہ کیوں کہتے ہیں اس کو بقرہ کہتے ہیں گائے کو سور بقرہ کو اسی لیے بقرہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بقرے کا واقعہ کا ذکر ہے اس کا ذبح کرنے کا جو بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا بندہ قتل کیا گیا تھا تو اس کے مقتول معلوم کرنے کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک طریقہ بتا دیا کہ بقرے کو ذبح کرے اس کے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ اس میت کو آپ مارے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا تمہیں زندہ ہو جائے گا تو تمہیں بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے تو یہ کام کرنے کے لیے مثال صلاۃ السلام کے ساتھ کیا ہے ان کی گفتگو ہوئی اور سوالات بڑے عجیب اور غریب طریقے سے کرتے رہے سوالات لمبی کیے تو اللہ رب العزت نے ان پر وہ مسئلہ سخت کیا تو ساتھ ساتھ پھر وہ بقرعید کے زمرے تک یہ پہنچ گئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ یہ کرنے والے نہیں تھے لیکن اللہ رب العزت نے ان سے کیا کر دیا یہ کروایا تھا یہ کال مٹول کرتے تھے اس کام میں اگر یہ شروع میں کسی بقری کو بھی ضبح کر لیتے اللہ کی بات مان لیتے تفصیل نہ پوچھتے تو ان کا کام اسی وقت ہو جانا تھا لیکن چونکہ انہوں نے ٹال مٹول کر دی اور بات کو لمبی کر دی تو اس وجہ سے پھر اللہ نے ان کا مسئلہ بھی لمبا کر دیا تو سور بکری کی کچھ فضائل بھی ہے احادیث میں وارد ہے کہ جو انسان سور بقرہ پڑتا ہے تو اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا سور بقرہ جس گھر میں لوگ پڑھتے ہیں تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا اس گھر سے بھاگ جاتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے جس گھر میں سورہ بقری کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ گھر شیطانوں سے محفوظ رہتا ہے اللہ ان کو محفوظ رکھتے ہیں اس گھر کو محفوظ رکھتا ہے ان گھر کے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے تو اس لحاظ سے اس صورت کی بڑی کیا ہے یعنی قدر ہے فضیلت ہے اللہ رب العزت نے اس صورت کو بخشی ہے تو فرماتے ہیں یہ صورت سورہ بقرہ یہ مدنی ہے نزول کے لحاظ سے صورتوں کی تقسیم ہے کچھ صورتیں مدنی ہے اور کچھ صورتیں مکی ہیں مدنی اور مدنی مکی صورتوں میں فرق یہ بیان ہوتا ہے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مکی کس کو کہتے ہیں اور مدنی کس کو کہتے ہیں ایک تفصیل یہ ہے کہ مدنی وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو چاہے وہ سرزمین مکہ میں کیوں نہ ہو ہجرت کے بعد والی صورتیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو ہم مدنی کہتے ہیں اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو صورت سور مکی کہا جاتا ہے یا آیت مکی کہتے ہیں کچھ نے یہ تعبیر کی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سرزمینی مکہ میں جو نزول آیتوں یا صورتوں کی ہوئی ہے ان کو مکی کہا جاتا ہے اور سرزمینی مدینے میں جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو سور یا آیاتی کی کیا کہتے ہیں مدنی کہتے ہیں فہرحال اس میں علم القرآن کے اندر مختلف علماء کی کیا ہے آ ہے تو سب سے بہترین رائے یہ ہے کہ ہجرت سے قبل اور بعد والی بات لی جائے ہجرت سے قبل جو نازل ہوئی ہیں وہ مکی سمجھا جائے اور جو بعد میں نازل ہوئی ہیں ان کو ہم مدنی سمجھیں تو لہٰذا یہ سورہ بقاربی سورہ مدنی ہے یہ مکی نہیں ہے اس میں دو سو چھیاسی آیتیں ہیں اور چالیس رکوات ہیں تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمٰی علی فلاکل کتاب وفی شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور بہت نہایت رحم کرنے والا ہے وہ ذات پھر اللہ فرماتے علی فلا میم علی میم یہ ہے حروف مقطعات میں سے مقطط قطبے سے ہے قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو جیسے کہ ہجی لحاظ سے ہم حروف تہجیب کو پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے تو یہ بھی حروف مقطعات ہے مقطعات سے مرد یہ ہے کہ جب حروف آپس میں جڑے نہ ہو ایک ایک ہو ٹکڑا ٹکڑا ہو تو اس کا مفہوم نہیں بنتا اس کا معنی کا پتہ نہیں چلتا جیسے ہم پڑھتے ہیں علی ب تی جب اس کوئی جملہ نہیں بناتے ہیں اکیلا اکیلا پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف کا کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ حرف کی تعریف میں آپ لوگوں نے نقل میں پڑھا ہوگا کہ حرف وہ ہے جو کہ اپنا معنی خود نہیں دے سکتا ہے بلکہ یہ محتاج ہوتا ہے اپنا معنی دینے میں کسی اور کے ساتھ جڑنے کو جب تک کسی اور کے ساتھ جڑتا نہیں ہے تو حرف اپنا معنی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف کا اپنا معنی کوئی ہوتا نہیں ہے مفہوم ہی نہیں ہوتا یہ تب اس کا مفہوم بنتا ہے جب کسی کے ساتھ جڑ جائے لہذا یہ بھی حروف مخاطحت ہے یہ الگ الگ ایک ایک حرف ہے تو اس کا کوئی مفہوم معنی نہیں بنتا تو اس میں علماء جمہور کی یہی رائے ہے کہ اس کے معنی ہم ڈھونڈتے نہیں ہے نہ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں نہ اس کی تفصیل ہم کرتے ہیں بلکہ ہم اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ اللہ عدم اللہ اس کا مراد کو سمجھتا ہے اللہ کو اس کے معنی کا پتہ ہے اس کے تفصیل اور معنی میں یا تشریح میں ہم نہیں جاتے وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک راز ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی ہے یہ راز اور اس راز کا انسانوں کو یا کسی اور کو کوئی پتہ نہیں ہے تو لہٰذا اس کا معنی نہیں کرتے اور مانا کرنی بھی نہیں چاہیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں ہر ایک حرف کا الگ الگ کیا ہے ایک مطلب ہوتا ہے تو وہ مطالب نکالنے میں کیا ہو جاتے ہیں لگ جاتے ہیں لیکن یہ درست بات نہیں ہے بہتر بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے یعنی حروف مقطعات ہے اور ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے ان کے معنی ہم بیان نہیں کرتے اللہ رجدید فرماتے ہیں کہ ذلك یہ کتاب اصل میں زالقہ یہ اسم اشارہ بعید کے لیے یہ بمانہ حاضہ ہے کئی دفعہ بعید کا اشارہ قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی ایک اس کا کیا ایک وجہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ظالقہ اسم اشارہ بعید کا جو استعمال کیا گیا یہاں یہ تعظیمن کیا گیا لہٰذ کتاب اس کتاب اللہ کی تعظیم کے لیے کیا اس کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے حاضل کتاب نہیں کہا بلکہ زالیک کتاب کہا ہے تو اس میں اشارہ بعید کا لیکن ہم مانا کس کا کرتے ہیں قریب کا تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کی عظمت کی طرف اس کی تعظیم کی طرف اس کی شان کی طرف اشارہ فرما دیا اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب یہ وہ کتاب ہے لاری بفیح جس میں ریب نہیں ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتاری ہے اور اس میں کوئی قسم کی شک شبہ نہیں ہے نہ اس کے کسی لفظ میں نہ کسی کی جملے میں یہ ساری کے ساری کتاب الحمد سے لے کے اناس تک لے کر یہ اللہ کی طرف سے منزل کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک مفہوم یہ اللہ کی طرف سے ہے فرماتے ہیں لا ریب بفی ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر یہ کتاب اتری کیوں ہے اللہ رب العزت نے یہ کتاب کیوں اتاری کس مقصد کے لیے اتری ہے اس کا مقصد کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہد للمتقین یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھنے والے ہیں جو متقی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے دلوں میں ڈر رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ ان کے کی لیے کیا ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہدل مستقیم میں اشوری اشارہ کر دیا کس کی طرف صراط مستقیم کی طرف جس نے یہ کتاب کو اپنا لی اور اس کتاب کے نقش قدم پہ چلا اس کتاب کو مانا سمجھ لے کے وہ سرات مستقیم پر روانہ ہوا اور اللہ رب العزت نے اس کو صراط مستقیم کا راستہ سکھلایا اور دکھایا تو یہ ہے ہدل للمتقین یہ ہدایت ہے کس کے لیے متقین کے لیے لفظ متقین یہ اس میں فائل کا سگا ہے متقی سے ہے. یہ مزید کیا بوام میں سے ہے. جمع ہے مذکر کا حالت نصوی جرنی میں تو یہ اس میں فائل کا سیگا بنتا ہے تو یہ ہدایت کی کتاب ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو تو اس کی جو کتاب کی ہدایت ہے یہ عام ہے سب کے کی لیے ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ذریعے سے مومنین کو بھی ہدایت دی اور بہت سارے کافر ایسے تھے کہ انہوں نے اس کتاب کی طرف تھوڑی سی رجوع کر دی اور اس کو سمجھنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اس ان کو بھی کیا کر دی ہدایت دے دی تو یہ ہدایت کی کتاب ہے لیکن اللہ نے فرمایا للمتقین متقین چاہے فوری طور پہ ہو یا بات میں بنے جس کے ارادے ہیں اور متقی بننا چاہتے ہیں ان کے اندر یہ اللہ رب العزت نے قسمت رکھی ہو کہ اس کے اندر تقوی ہونے کی کیا ہے مادہ ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ یہ انسان متقی بن سکتا ہے تو یہ کتاب اس کے لیے بھی کیا ہے اگرچہ وقتی طور پر کافر ہو اس کے لئے بھی یہ ذریعہ ہدایت کا یہ کتاب بن سکتی ہے اس وجہ سے تو پھر انسان کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنا ہونا ہے اور ہم نے تمام جتنے بھی ہم نے اعمال کیے ہیں ان اعمال کا جواب دہ ہونا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں کیا کرے گا وہ حساب کتاب کے لیے ہم سب کو بلانے بلانا ہے اس نے اور ہم نے اپنے اپنے اعمال کا کیا دینا ہے جواب دینا ہے تو اس وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی اور انسان کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے یا وہ کام اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے تو ہمیشہ انسان اپنے دل میں دھیان رکھے اور خوف رکھے اللہ کی ذات کی اللہ کی سزا کی جب انسان اپنے دل میں دھیان رکھتا ہے سوچ رکھتا ہے اور اللہ سے ڈر رکھتا ہے اسی کا نام تقوع ہے تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے تقویٰ کہا جاتا ہے تو انسان کے اندر تقوا تب پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کی عظمت اللہ کی ڈر کو یہ خوف کو اپنے دل میں رکھا کرے اور غلط کاموں سے اس وجہ سے ڈرتے رہیں تو وہ متقی پھر بن جاتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابھی متقین کے لیے یہ ہدایت ہے ابھی متقین کی کیا تعریف ہے اس صورت بقرے میں اللہ رب العزت نے شروع کی آیتوں میں مومنین کی بھی تعریف فرمائی اور ساتھ ساتھ کافروں کی بھی تعریف فرمائی اور ساتھ ساتھ منافقین کی بھی تعریف فرمائی پھر منافقین کی دو قسمیں ہیں ایک منافق عملی ہوتا ہے اور ایک منافق وہ اعتقادی ہوتا ہے منافق عملی عملی طور پہ وہ نفاق کرتا ہے ٹھیک ہے نا جی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی کئی علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب لڑائی کرتا ہے تو اس میں گالیاں دیتا ہے فجور باتیں کرتا ہے اگلی علامت اس کی یہ ہے جو کوئی آدمی اس کے پاس امانت رکھوائے تو اس امانت میں یہ خیالت کر لیتا ہے تو یہ علامات جو ہے تینوں علامتیں یہ منافق عملی کے ہیں جو عملی طور پہ کیا ہوتا ہے منافق ہوتا ہے جو منافق اعتقادی ہے وہ مدینے کے منافق تھے وہاں رہتے تھے ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمان کہ ہم تعبیدار دار ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل ابھی نہیں ہوا تھا یہ صرف اور صرف مسلمان بنے تھے یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے تابیدار بنے تھے لیکن دلوں میں ابھی ایمان نہیں گساتا تھا اور اللہ نے ان کو ایمان سے نہیں نوازا تھا اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ امن نہ کہا کریں بلکہ اسلام نہ کہا کرے کیونکہ ابھی تک پلم مایت خلیمان فی قلوبی کو نے فرمایا کہ ابھی تک تو ایمان آپ کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور نہ ایمان آپ کے دلوں میں ہے تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے تو یہ منافع اعتقادی ہوا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی پھر بعد میں نشاندہی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک مسجد بنانی چاہی تو اس نے نبی کریم صلانا بلا تھا تو یہ ایک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے خلاف ایک مورچا بنا رہے <تحدث> مسلمانوں کے خلاف ایک مورچا بنا رہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ وہاں نہیں جانا اور وہاں جانے سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روکا تو اس وقت اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوگ تمہارے مخالف ہے یہ منافق ہے اور یہ منافق کے اعتقادی ہوا کرتے تھے تو ابھی متقین کی تعریف اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو متقین کون لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہون بالغیب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں بے دیکی چیزوں پر غیب کا مطلب ہے وہ چیزیں جو کہ ابھی دیکھی نہیں ہیں بے دیكی چیزیں ہیں جو غیب کی چیزیں ہیں نظروں سے غائب ہے ان پر ایمان لاتے ہیں نظر سے کیا غائب ہے روز آخرت کا ذکر قرآن میں آتا ہے ہم مانتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے آخرت نہیں دیکھی اسی طرح فرشتوں کا ذکر آتا ہے ہم نے فرشتے نہیں دیکھے یہ علم بالغائب ہے ہمارے لیے لازم ہے کہ لائیں اسی طرح جنت کا ذکر ہے قرآن میں اردوز کا ذکر ہے یہ چیزیں موت کے بعد انسان کو ظاہر ہوتی ہے موت سے پہلے یہ چیزیں انسانوں نے نہیں دیکھی اور اس پر جو ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان بالغیب ہے اسی طرح ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ایمان بالغیب ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا یہ تو صحابہ کرام نے دیکھا تھا تو ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان بالغیب ہے ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا اس پر ایمان لانا اس کو ماننا یہ بھی ایمان بالغیب ہے تو اسی وجہ سے اللہ ربز فرماتے ہیں اللہ بلغیب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان بلغیب لاتے ہیں وہ یقین دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں ایمان بلغیب نماز کا قائم کرنا یہ متقین کے صفات میں سے ہے جس آدمی کے اندر یہ صفات ہو تو وہ متقی ہے اور تیسری صفت یہ ہے وہ مما رزقہ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے خوشنودی کے لیے کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اللہ کے خوشنودی کے لیے اللہ کی رضا مندی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں ومیم مع رض اقروم انفاق کہتے ہیں خرچ کر لینا اپنے ان اموال میں سے جو کہ اللہ نے عطا کی ہے کیونکہ انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے اپنے ہاتھ سے کمائی ہے یا میں میرا کوئی کمال ہے کی پیسے میں نے کمائے ٹھیک ہے نا جیسے قارون نے کہا تھا یہ تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں انسان تو صرف اور صرف ایک محنت کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا اسباب ڈھونڈ لیتا ہے باقی جو کام ہے تو وہ تو اللہ نے ہی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے انسان کو رزق دیتا ہے کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے تو ہم خرچ کریں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ان میں سے لہذا یہ بھی کیا ہے ایک تقوی کی صفت ہے یہ تین صفات اللہ رب العزت نے کیا فرمائی یہاں ذکر فرمائی چوتھے نمبر پہ صفت یہ ہے انزل امین وما من قبلک ویر متقین وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پر انزل ذیل جو تمہاری طرف نازل کی گئی کون سی کتاب وہ قرآن کریم ہے قرآن حکیم ہے تو قرآن کریم پر وہ ایمان لاتے ہیں اس کو مانتے ہیں اور ماں من ضلع قبل ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں جو کہ نازل کی گئی من قبل کا تم سے پہلے تم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب فرمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ تین کتابیں ہیں سو صحیفے ہیں تین کتابوں میں صحت زبور ہے تورات ہے انجیل ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے منزل کتابیں ہیں یہ بھی اللہ نے اس وقت کی امتوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی ساتھ ساتھ سو صحیفے تھے ان کو بھی ہم مانتے ہیں یہ اللہ کی کتابیں ہیں اور یہ بھی ہدایت کے لیے آئی تھی اگرچہ حکمن اور عملن۔ یہ کتابیں قرآن کریم کے آنے کے بعد یہ منسوخ ہو چکی ہے لیکن ان کتابوں کی حقانیت اور ان کے اللہ کی طرف سے ہونا یہ ابھی بھی مسلمان کیا کرتے ہیں مانتے ہیں اس پہ عقیدہ ہے پما انزل من قبل وہ کتابیں جو تم سے پہلے نازل ہوئی ہے یعنی تمہاری اوپر جو کتاب نازل کی گئی اس سے پہلے جو کتابیں اتری ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں ایمان لاتے لاتے ان پر ان کو بھی یہ مسلمان مانتے ہیں تو لہٰذا اس طرح عقیدہ رکھنے والا انسان وہ کیا ہے وہ متقی ہے پانچویں صفت ہے وہ بالآخر <يُقِنُوا> روز قیامت پر یہ رک... یقین رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ روز قیامت کو مانتے ہیں روز قیامت کو ماننا یہ بھی کیا ہے ایمان اور تقوی کا کیا ہے حصہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ایمانیات میں جسے میں سے ہیں ارکانی ایمان میں بھی ہے کہ وہ الباس بات الموت یعنی بعض باد الموت کو ماننا یہ روز آخرت کو کیا ہے ماننا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے مشرقین مکہ انکار کرتے تھے کہ روز قیامت میں روز قیامت نہیں ہے بعض بادل موت نہیں ہے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا یہ بات نہیں مانتے تھے دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ ہم جب فوت ہو جائیں قبروں میں دفنا دیے جائیں تو ہمارے تو ذرے ذرے ہڈیاں ساری کے ساری بوسیدہ ہو جائیں گے ہم ذرے ذرے ہو جائیں گے گوشت نہیں رہے گا تو ہمیں کیسے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہ عقلی طور پہ یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ ہماری زندہ ہمارا زندہ کرنا دوبارہ یہ کیا ہے یہ مشکل ہے اللہ رب العزت نے ان سے سوال کیا, کیا خلقت اول یہ مشکل تھی یا خلقت ثانیہ مشکل ہے مطلب یہ کہ جب تمہارا کوئی ڈیٹا طا ہی نہیں تمہاری کوئی اس میں کسی جگہ پہ بھی کوئی چیز نام و نشانی نہیں تھا اللہ نے تم کو آدم سے وجود میں لے آیا تو پھر یہ تو ایک وجود تو ہے آپ کا قبر میں تو اس وجود سے پھر وجود بنانا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو لہٰذا تمہارا ڈیٹا سب کچھ ہے تو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا تو بعض باد الموت سے وہ انکار کرتے تھے اور متقین لوگ جو ہے ان کی صفات میں یہ ہے کہ روز قیامت پر وہ یقین رکھتے ہیں تو یہ سارے جو پانچ صفات ہیں ان صفات کو رکھنے والے ایمان بالغیب رکھنے والے نماز قائم کرنے والے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے اور ایمان لانے والے قرآن پر قرآن سے پہلی کتابوں پر اور روز قیامت پر یقین رکھنے والے یہ سارے کے سارے صفات رکھنے والے لوگ اللہ فرماتے ہیں اولا اکا اعلی یہی لوگ ہدایت پر ہیں اشارہ کر دیا کہ آپ کو دعا سکھلائی گئی کہ اہ دن اسورات یہ دعا تو آپ نے اللہ سے مانگ لی لیکن اس دعا کو باسمر بنانے کے لیے آپ کو پانچ صفات اپنانے پڑیں گے ان صفات کی طرف آؤ ان پانچ صفات پر کیا کرے عمل کرو جب عمل کیا تم متقی بن جاؤ گے جب متقی بن جاؤ گے تو تمہیں ہدایت کا راستہ مل گیا اللہ فرماتے ہیں اولا اکا اللہ ہدن یہ لوگ ہدایت پر ہے مطلب یہی ہدایت پر ہے جو سیرات مستقیم کا مطالبہ کر رہے تھے تو ان کو سیرات مستقیم مل گیا یہ لوگ ہدایت پر ہے کس سے میں ربہم اللہ کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دے دی کیونکہ انہوں نے کوشش کی اور ہدایت کوشش سے ملتی ہے طلب سے ملتی ہے ٹھیک ہے نا جی اس میں کیا ہے طلب شرط ہے وہ اولا اکم پھر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہدایت مل گئی ان کو تو پھر کیا ہوا ہدایت سے کیا فائدہ ہوا اللہ نے فرمایا کہ ہدایت ملنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ وہ اولا اکمل <الْمُفْلِحُون> یہی وہ لوگ ہے جو کہ مفلح ہے اور یہ کامیاب ہے تو کامیابی لہذا کس میں ہے ہدایت کے راستے ملنے پر ہے اور ہدایت کا راستہ ملنے کے لیے پانچ صفات اپنانے پڑیں گے جو کہ وہ تقوا سے کیا ہوتے ہیں حاصل ہوتے ہیں پانچ صفات حاصل کر کے ہم ہدایت کا راستہ پا سکتے ہیں جب ہدایت کا راستہ ہم نے پا لیا تو ہم فلاح یاب ہو گئے ہمیں فلاح مل گئی تو ہم کامیاب ہو گئے اور انسان اس دنیا میں آیا بھی ہے کس کے لیے کامیابی کے لیے انسان کے آنے کا ایک مقصد ہے اللہ رب العزت نے اس کو فضول نہیں بنایا یہ کیا نہیں ہے یعنی محمل نہیں ہے ویسے نہیں بنایا اللہ نے اس, اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے مقصد کیا ہے انسان نے کرنی ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی سے بنتی ہے زندگی جیسا کہ ایک شاعر فرماتے ہیں زندگی آمد برائی بندگی, بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائی بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تو اصل میں بندگی کے لیے آئی ہے کہ ہم نے اللہ کی کیا کرنی ہے بندگی کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے ٹھیک ہے نا اللہ کو راضی رکھنا ہے ہاں جی ہم نے بننا ہے عابد اللہ کو بنانا ہے معبود تو زندگی تو اس کے لیے آئی ہے وہ زندگی جس میں بندگی نہ ہو تو وہ تو زندگی نہیں ہے پھر وہ تو شرمندگی ہے کیونکہ اللہ کے سامنے کرنا پڑتا ہے پھر اللہ کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے وہاں پہ ہماری کے نیچے ہوں گی ہم شرمندگا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس لحاظ سے انسان کی خلقت کی ایک مشن ہے اس کی کیا ہے مقصد ہے اللہ رب العزت نے ویسے نہیں پیدا کیے انسان کو ٹھیک ہے نا انسان سے اللہ کوئی رزق نہیں مانتا کوئی اور کام نہیں لینا چاہتا بلکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہی. وما خلق الجن وال جین اور انس کی پیدائش میں نے ہے خلقت کی ہے یہ عبادت کے لیکن اللہ ہماری عبادت کا محتاج بھی نہیں ہے محتاج ہم ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے تو فلاح تب ملنی ہے کہ ہم بندگی پہ آ جائیں تو یہ کیا ہے یعنی راستہ ہے کس کا ہدایت کا یہاں تک سبق کو انشاءاللہ بس کر دیتے ہیں اور اس میں کوئی کسی کو کوئی اشکال ہو کوئی جگہ نہ سمجھ ہو کسی آیت کا ترجمہ وغیرہ یا کسی لفظ کی تشریح آپ لکھ کے سوال بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جواب دینے کی اللہ سے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ ہو تو میرا خیال ہے یہاں تک ہم بس کرتے ہیں کل سے عید مذینک فروح کافروں کی جو بحث ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے تاکہ انشاءاللہ شاء اللہ سبق بس کر لیتے ہیں میں مائیک فری کر لیتا ہوں اگر کسی اور نے پڑھانا ہو تو انشاءاللہ اس کو ہم ٹیم دے دیتے ہیں اللّہ منفان بما علمتنا وعلمنا ما وزدنا علم طا وزد نہ علما اللہ عمن خان بما ما وزدنا علم طمنفاً وزد نا علما یہ دعا ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے ہم بھی طالب علم ہیں اب بھی طالب علم ہیں ٹھیک ہے نا جی تو انسان قبر تک سیکھتا رہتا ہے اس کو طالب علم ہی رہنا چاہیے ہم اللہ کے بندے ہم ہیں ہم طالب علم ہیں امن بما علم طافا و جد اس دعا کو ہرز جان بنا دے یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے انشاءاللہ اس میں خیر اور برکت ہوگی اور علم جو اللہ ہمیں نصیب کرے گا تو انشاءاللہ اللہ وہ علم کا عمل ہوگا اور اس میں خیر اور برکت ہوگی